ہمارے ہی عابد بن چکے ہو ہمارے ہی عبد بن چکے ہو اسی طرح اب ہم نے تمہیں اسی بنیاد پر اسی احساس پر تمہیں اب یہ منصب عطا کر دیا ہے وہ منصب کے جس پر انبیاء فائز ہوتے تھے اب تم بحیثیت مجموعی ایک امت کی حیثیت سے اس منصب پر فائز کیے جا رہے ہو اس لیے کہ تم وہ کوالیفکیشن جو ہے وہ حاصل کر چکے ہو وہ نہ لہو مسلمون و نہن لہو مخلصول و لہو آبد اب ان تین مراحل کے بعد کزال کا جالناکم امت امفل تک شہدا الداس و یقول رسول عالیہ شہیدہ اور ایک جو ہے امام ابو مسلم اسانی کے حوالے سے بات کہی ہے امام رازی نے کہ کزال کا کا اشارہ ہے در حقیقت تحویل قبلہ کی طرف یہ تحویل قبلہ ہے مسلمانوں اب ایک علامت بن گئی ہے اس بنیاد پر اب تم ایک جداگانہ امت ہو تمہارا تشخص مستقل ہے علیحدہ ہے سابق امت مسلمہ سے علیحدہ ہو گئے ان کا قبلہ ہم نے اب ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا اب یہ قبلہ ہے بیت اللہ اس کے گرد تمہاری تشکیل ہوئی ہے وہ کزال کا جالنا کم امت وفت الکون شہداس وقون رسول والی <شَهِدًا> اگلی آج بھی پڑھ لیجئے بلکہ اسی آج کا ٹکڑا بھی چل رہا ہے وہ ماں جالن قبل اللہ میں نے ارض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے اور ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے یعنی سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو آپ نے نماز پڑھی ہے یہ بھی ہماری سینکشن سے ہوا ہے ہماری طرف ہے اس کی اس ریل کی نسبت بھی ہماری طرف ہے اور اس کی دونوں شکلیں ہو سکتی تھی جو میں نے بیان کی تھی یا تو حضور کا اشتہاد تھا وہ اشتہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کو برقرار رکھا جائے تو گویا کہ وہ اللہ ہی کا حکم ہو گیا یا یہ ہے کہ وہی خفی تھی اس وحی خفی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو رخ رکھا ہے سولہ مہینے تک وہ بیت المقدس کی طرف رکھا ہے لیکن یہاں اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں اگرچہ کوئی لفظی حکم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا وہی جلی کے ذریعے سے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں کزاد مما جان قبلت الطیق ان تالحہ من میتب الرسول ام کلب الاقب <بَه> ہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے وہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا بہت اہم مقام ہے یہ بھی وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ دی ہماس میں مصطفیٰ برساں کے دی ہماؤس دین تو نام ہے مصطفیٰ کی اتباع کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بھی نوٹ کیجئے کہ قرآن بھی تو ہمیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے ب واسطہ مستفیٰ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وحی جلی نہیں ہوتی تھی وحی خفی بھی ہوتی تھی لہذا جو وہ دے رہے تم لوگ پکڑو خذو ما کمر الرسول ماتا کمر رسول و فخدو بان کمانو جو بھی تمہیں رسول دے دیں اسے مضبوطی سے لے لو تھام لو پکڑ لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ یہ چونکہ رسول کا لفظ آیا ہے اس لیے کہ قرآن میں آیت نہیں اتنی تھی کہ رخ کر کے نماز پڑھو اور یہ امتحان لیا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے دو امتحانات ہو گئے تحویل قبلہ میں پہلے تو مومنوں کا امتحان ہو گیا جو مہاجر بن کر آئے تھے ظاہر باتیں مکے کے لوگ تھے انہیں جتنی محبت خانے کعبہ سے تھی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں خود حضور کے بارے میں آتا ہے جب آپ ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو کعبے سے لپٹ کر آپ نے کہا تھا اے کعبہ تجھے معلوم ہے مجھے تو سے کتنی محبت ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں پھر جب آپ نے چونکہ راستہ اختیار کیا تھا ایک بالکل جو ویران راستہ تھا جو عام طور پر وہ راستہ استعمال نہیں ہوتا تھا ہجرت کے لیے اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ تعاقب کیا جائے گا وہ راستہ کے جو بہت ہی دشوار گزار بھی لیکن ایک جگہ پر آ کر پھر وہ راستہ اسی مین شاہ سے مل گیا اب آپ نوٹ کیجئے کہ شاہراہ جا رہی ہے دوسرا راستہ یہاں آ کر اس کو ٹچ کر رہا ہے ٹی بن گئی اب وہ ٹی پر جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو دہنی طرف جائیں تو مدینے کی طرف رخ ہے بائیں طرف جائیں تو کعبے کی طرف گویا کہ پھر رخ جو ہے کعبے کی طرف ہو جائے گا مکے کی طرف ہو جائے گا روایات میں آتا کہ اس جگہ آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے اوپر عجیب کیفیت ہوئی ہے گویا کہ اب پھر دو پر آ ہیں ایک دو راہا وہ ہے جو راستہ مکے کو جا رہا اور ایک مدینے کو جا رہا ہے تو دل میں حک سی اٹھی تو اتنی محبت تھی حضور کو کعبے کے ساتھ اور اتنی محبت ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک نیشنل مانومنٹ تھا چلیے اور کچھ نہیں تو بنی اسماعیل کا یہ جب ایمان نہ لائے ہو اور ان کو کچھ معلوم نہ ہو کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے نیشنل مانومنٹ تو تھا نا ان کا محبت تھی تو کس قدر ان کے دلوں پر شاخ گزری ہوگی یہ بات کعبے کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف یہودیوں کا کعبہ یہودیوں کا قبلہ لیکن امتحان ہو گیا امتحان ہو گیا کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جو رسول کے حکم کو حرف آخر سمجھے رسول نے حکم دیا ہے جو حکم دیا ہے صحیح دیا اچھا اب دوسرے نمبر پر جو لوگ مدینے کے کچھ لوگ ایمان لے آئے مدینے کے لوگ زیر اثر تھے یہود کے فرض کیجئے بلکہ معین نام لیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی تھے لذیذ اب انہیں کتنی کچھ محبت ہے یروشلم کے ساتھ کتنی کچھ محبت ہے بیت المقدس کے ساتھ اب ان کا امتحان ہو رہا ہے کہ رخ کرو فول لےوا جا کا شطر المست الحرام حرام اپنے اس جو بھی قومی اور جو بھی تاریخی جو حمیتیں تھیں جو محبتیں تھیں ان سب کے رشتے کاٹو اور جو محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرو دین نام ہی اس کا ہے بمستفی برسا خرا کے دی ہماؤس اگر بول رسیدی تمام بولا بیس کس قدر پیارے الفاظ ہیں یہاں مما من قبل الرسول اللہ کا حکم نہیں آ فرمایا اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر تو حکم نہیں آیا تھا تاکہ ہم جان لیں دیکھ لیں کون ہیں وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں کلب اللہ کے بے ہم ان کو جدا کر دیں ممس کر دیں ان لوگوں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جانے والے ہیں فرض کیجئے خدا نا خواصہ کو اس کی مثال موجود نہیں ہے کسی میں اتنی عصبیت ہوتی قبلے کی اپنے کعبے کی جو وہ کہتا نہیں صاحب مجھے نہیں گوارا یہ کہ میں پیچھ کروں کعبے کی طرف اور مرتد ہو جاتا محاذ اللہ اگر حمیت اتنی ہوتی حمیت جاہلی یا کسی شخص عبداللہ ابن سلام میں فرض کی جائے رضی اللہ تعالی عنہ وہ حمیت جاہلی اس درجے کی ہوتی روشنم کی وجہ ادھر رخ کروں اور اس وقت تک تو اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے تین سو ساٹھ بت تھے وہ بت تو ابھی آٹھ سال کے بعد جا کر کلیئر ہوں گے سن آٹھ میں جب مکہ فتح ہوگا تب وہاں سے بت جو ہیں وہ نکلیں گے ابھی تو مت رکھے ہوئے ہیں ہم اس بت خانے کی طرف رخ کریں لیکن نہیں ساری عصبیتیں ختم ایک عصبیت میں گم ہو چکی ہیں دفتر بے معنی گر کے میں نہ بولا ایک عصبیت اور وہ عصبیت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ سے جو حکم آپ کا ہے جو فرمان آپ کا ہے مما جال نبلتی کنتابی رتن اور یقیناً یہ بڑا بھاری امتحان تھا اب دیکھیے پرانے مجید کا انداز اللہ تعالیٰ امتحان دیتا بھی ہے اور پھر شاباش دینے کا انداز امتحان سخت تھا جیسے کہ حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم کے تن امتحان بڑا سخت تھا تمہیں ہم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیا اور تم یہاں تک آ گئے تم نے چھری چلا دی بس امتحان ہی درکار تھا میں نے اپنی ایک تحریر میں لکھا ہے کہ یہاں ممتہن کو بس کرنا پڑی ہے جس کا امتحان ہو رہا تھا اس نے بس نہیں کی ممتہن نے بس کی اللہ نے بس کی بس اے ابراہیم ہم یہ نہیں چاہتے کہ واقع تمہارا یہ لخت جگر زبای ہو جائے تمہارے ہاتھوں دفتر ہو یا تم نے اپنا خالص اچھا کر دیا تم امتحان میں کامیاب ہو گئے وہی بات یہاں ہے اے مسلمانوں تم بڑے سخت امتحانات میں سے گزرے ہو شاباش کے مستحق ہو وہ انمکان القبیرت اللہ علیہ یقیناً یہ بہت بھاری امتحان تھا یہ عصبیتیں ہوتی ہیں قبائلی عصبیتیں تاریخی عصبیتیں قومی عصبیتیں نسلی عصبیتیں ان سب کو تلوار کے ایک تلوار سے جو ہے توحید کی تلوار اور وسالت کی تلوار سے کاٹ دینا آسان کام نہیں ہے یہ بڑا سخت امتحان تھا سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے دے گویا کہ تم کوالیفائی کر گئے ہو تمہیں واقعات اللہ کی جانب سے ہدایت مل چکی ہے ماک اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے یہ تشویش ہو گئی تھی مسلمانوں کو کہ یہ سولہ مہینے کی نمازیں کس کھاتے میں جائیں گی ہم نے تو اگر تو اصل قبلہ یہ تھا تو وہ اس کا مطلب ہے وہ غلط قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی گئی فرمائد نہیں وہ نماز جب محمد کا حکم ادھر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تم نے رخ کیا ہے وہ نماز صحیح تمہاری نمازیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں یا ایمانکم سے مراد ہے سلابات تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع کرنے والا نہیں ہے ان اللہ بالناس سے الرحیم اور یقینا اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت رعوف ہے بہت رحیم اب آئیے تیسرا مقام ہے وہ جو دعا تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ وسلام کی اے پروردگار ہماری اس نسل میں سے امت مسلمہ برپا کی جو اور اس امت میں انہی میں سے ایک رسول مبوس کی جو جو انہیں تیری آیات سنائے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے ان کا تسکیہ کرے اب اس کا اعلان ہو رہا ہے یہ اسی سورہ بقرہ کی آیات ایک 152 اکیاون ایک سو باون کمار سلنافی کم رسول آیات نام وزی کم و کم الکتاب الحکمت جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے مابین تم میں ایک رسول تم ہی میں سے یہ دعا ابراہیم و اسماعیل کا ظہور ہو گیا اے مسلمانوں اور ان کی نسل میں سے تمہیں امت مسلمہ بنا دیا گیا تم اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیوکلس بن چکے ہو کمار سلنافی کم رسول والحکمہ جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے تمہارا تسکیہ کرتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَيُعْلِمُكُمْ تَعْلَمُونَ اور تمہیں سکھا رہا ہے وہ ساری باتیں جو تم نہیں جانتے تھے تمہارے علم میں کہاں تھی یہ ہدایت تمہارے علم میں کہاں تھی یہ شریعت اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کے ذریعے سے کتاب حکمت اس کی سب کی تمہیں تعلیم دے رہا ہے فَذْكُرُونِي ازکرکن بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ بھی بہت عمدہ بات ہوئی ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ مقامات اب شامل ہو گئے اس لیے کہ اس کے حوالے سے ایک بہت اہم مضمون ہے جس کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے راسخ کر لیجئے آپ عام طور پر ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں پولیٹیکل ڈسکشنس میں مائی لیٹرل ریلیشن شپ دو طرفہ تعلقات بندے اور رب کے ماں بہن بھی تعلق دو طرفہ ہے مائی لیٹرل ریلیشن شپ فسکرونی ازکر تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا ان اللہ ینسر کو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا حدیث نبی میں آتا ہے میرا بندہ اگر کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں اب دیکھیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں انسان ہیں یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ہمارا ذکر اللہ کہاں کرے گا مل آلہ کی محفل میں خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من اللہ وہاں ذکر کرے اگر میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ میری طرف بارش بھر آتا ہے میں اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہوں میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں لیکن ہوگا بائی لیٹرل تم آؤ تو میں آؤں گا تم میری طرف رخ کرو گے میری بھی عنایت تمہاری طرف ہو جائے گی تم اپنا رخ دھیر لو گے میں بھی اپنی توجہ ہٹا لوں گا میری عنایت اور میری شفقت سے محروم ہو جاؤ گے تم میری طرف رجوع کرو گے میں تمہاری طرف رجوع کروں گا توبہ کا لفظ بھی دو طرفہ استعمال ہوتا ہے اللہ بھی طواب ہے بندے بھی طواب ہیں ان اللہ ہوا طواب الرحیم بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بندے طواب بلو آدم خطاً بخیر القطائی تمام بری آدم جو ہے بہت خطا کار ہے اور ان میں سب سے زیادہ بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت ہی توبہ کرنے والے ہیں تو توبہ ہے تو دو طرف آئے ذکر ہے تو دو طرف آئے نصرت ہے تو دو طرف آئے ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے تو اس کے لیے یہ مقام فَذْكُرُونِي ازکر تم مجھے یاد رکھو اور اس کے حوالے سے تازہ کر لیجئے سابق درس میں جو بات آئی تھی کہ صبر کے لیے اصل سہارا کیا ہے تعلق مل اور تعلق ملہ کا ذریعہ کیا ہے اللہ کا ذکر اللہ کو یاد رکھو اور ذکر کے معنی استحزار اللہ فی القلب اللہ کو اپنے دل میں موجود رکھا جائے اس کے لیے ذریعہ ذکر ہے تلاوت اس کے لیے ذریعہ ذکر ہے نماز اس کے لیے ذریعہ ذکر ہے تصویر تحمید تحلیل تکبیر جو بھی آپ کرتے رہے یہ تمام ذرائع ذکر ہیں اصل ذکر کیا ہے اللہ دل میں ہو استحزار اللہ فی القلب اللہ کو موجود رکھنا دل میں یہ ذکر ہے باقی ذرائع ذکر ہے وشکرولی ولا تکفرون اور میرا شکر کرو تمہیں جو مقام دیا ہے جو منصب دیا ہے وہی مقام رسالت کی فرائض جو ہے وہ تمہارے کندھوں پر آئے ہیں وہ مرتبہ تمہیں دیا ہے محمد مستفیٰ ہے تم ہو تباہ ہوا کو مجھ نے تمہیں چن لیا ہے پسند کر لیا ہے تمہارا سلیکشن کر لیا ہے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے لہذا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اس مقام کا حق ادا کرو اس فرض منصبی کا حق ادا کرو اب لوٹ کی اصل درس کی طرف یا ان اللہ اہل ایمان جو عظیم بوجھ تمہارے کاندوں پر آ گیا ہے نثالت محمدی کی تبلیغ ہلا قیامت قیامت تک نصالت محمدی کی تبلیغ کا فرض ادا کرنا یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے اس عظیم فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے تم اللہ کی مدد کے محتاج ہو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے تمہیں دو شرطیں پوری کرنی ہوں گی صبر خود اپنے اندر تحمل اور برداشت قوت رادی مستحکم اور نمبر دو اقامت السلاد اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے یعنی اس کی تائید اس کی توفیق اس کی نصرت اس کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوگی جو خود صبر کا مظاہرہ کرے ولاقول تلوفی سبیر اللہ امبات اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلحیاؤ ولا کلّہ کا شعرول بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں یہ مضمون سور عال عمران میں بھی آیا ہے ہرگز مت سمجھو ولا کا سبیر اللہ امواتا بلحیاں فرحی نہ ہرگز نہ سمجھنا یہ بات جان لیجیے کہ ہم ولا کلّا کا شعور تمہیں شعور نہیں ہے ہم نہیں سمجھ سکتے اس زندگی کو ہمارے فہم سے ہمارے شعور سے ہمارے ادراک سے بالا ہے اور یہیں سے ایک بڑا جو ہمارے ہاں کا تلخ مسئلہ بن گیا ہے ایک تو ہمارے ہاں جو کنٹروورسی ہے دیوبندی بریلوی وہابی بریلوی کی پھر دیوبندیوں میں شدید کنٹروورسی حیات النبی کے ایشو پر اس مسئلے کے اندر جو اصل کلید ہے وہ یہ ہے حضور کو جو زندگی حاصل ہے اس کا کیا تصور ہم کریں گے جبکہ ایک عام یعنی یوں سمجھئے تیسرے درجے پر آتے شہداء انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ تیسرا درجہ ہے اوپر سے چلیں گے اور ابھی انبیاء پر رسول اور رسولوں میں جو سب سے بڑے رسول ہیں سید المرسلین جب ایک شہید کی زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا کوئی شعور و ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں ہماری امیجنیشن سے معورہ ہے ہماری کمپریہنشن جو ہے وہ اس کا ساتھ دے ہی نہیں سکتی تو کیسے ہم بیٹھ کر طے کرنے لگے کہ حضور کی زندگی کیسی ہے ہمارے لیے ماورائے فہم ہے زندگی ہے یقیناً ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں حضور کی زندگی کیا عام انسان بھی تو زندہ ہے قبر میں جو کچھ بیت رہی ہے کفار کے اوپر عذاب قبر کو ہم مانتے حضور نے فرمایا ہے کہ ہر قبر جو ہے یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے تو عالم برزخ میں بھی ایک زندگی ہے ہر انسان کو حاصل ہے لیکن اس میں درجے ہوں گے کفار کی کوئی اور زندگی ہے اہل ایمان کی اور زندگی ہے اہل ایمان میں پھر صالحین ہے صالحین سے اوپر شہداء ہے شہداء سے اوپر صدیتی ہیں صدیتی سے اوپر انبیاء ہے انبیاء سے اوپر مرسلین ہیں ان سے اوپر اول الازم من الرسل ہیں اور ان سب سے اوپر جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہداء کی اس زندگی کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے شعور اور ادراک نہیں کر سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں اس کا کوئی سورا کمرا اس کا حدود اربا مین کرنے کی کوشش کریں تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے حدود سے تجاوز کرتے ولن ابل ون نقم بشفال اب یہاں صرف یہ نوٹ کر لیجیے چونکہ ہمارا دس پہلے جو ہے سورہ کبوت کے پہلے رکوع کا اس میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ ہمارا مستقل قانون ہے یہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا ہم اسے آزمائیں گے فلال منہ الزین امن ولیال منافقین فلال من اللہ الزین صدق ولیال امن ال اللہ کی یہ سنت مستقلہ ہے قانون ہے دائمی جو بھی ایمان کا دعوی کرے گا ہم پرکھیں گے جانچیں گے امتحان لیں گے دیکھیں گے کتنے پانی میں ہے جھوٹ موٹ کا مدعا یہ ایمان ہے یہ حقیقت ایمان رکھتا ہے تو جیسے وہ مکی دور کا پورا وہ صبر و مساورت کا معاملہ تھا جس کے لیے وہ سورہ کبوت کے پہلے رکوع کی تیرہ آیات نہ جامع ہیں اسی کو سمجھ لیجئے وہی سیگا ہے لام مفتوح اور پھر وہ مشدد نول وال <نَبْلُوَنَّكُم> یہ گویا کہ وہ پیش کی تبدیح جو تھی اس کی توثیق ہو رہی ہے توسیق مزید اچھی طرح سمجھ لو یہ نہ سمجھنا کہ ہجرت جو ہے یہ کوئی اب آنے کے لیے آرام سے یہاں پر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے تم نے ہجرت کی یہ مستشقین ہجرت کو فلائٹ کہتے ہیں. یہ فرار سمجھتے ہیں. حالانکہ در حقیقت ہجرت اصل میں یہ چونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے میں اس کو انشاءاللہ اگلے کسی درس میں بیان کروں گا یہ اصل میں تو ہے متحیزن الافیتن جیسے کہ سورہ انفال میں آیا ہے ایک نیا بیس اپنی اسٹرگل کے لیے لانچ کرنے کے لیے ایک نیا مرکز در حقیقت اس کی طرف ہجرت کی گئی ہے یہ کوئی آرام یا فرار یا زندگی اپنی جان بچانے کے لیے یا مشقتوں سے بچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنی اس اصل لانچ کرنے کے لیے انقلابی جدوجہد کو جو ایک مرکز اللہ نے عطا فرما دیا ہے ادھر جا رہے ہیں متحد علافیت ہے یہ در حقیقت کہیں فرار نہیں ہے روگردانی نہیں ہے تو ہم لازمن تمہیں آزمائیں گے نبل ون نقم بشم الخوف خوف کی کیفیت سے بھوک سے نقص من المبال و سے جانی اور مالی اموال کے نقصان اور سمرات کے دونوں مانی ہوں گے پھلوں کا جو کوئی فصل ہے پکی ہوئی ہے اور اس وقت کا حکم دے دیا نکلو تبوب کے لیے کون اتارے گا کھجور کی فصل اور درختوں کے اوپر تو تباہ و برباد ہو جائے گی لیکن جانا ہے حکم ہے hey, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگرچہ وقت ختم ہو گیا میں جملے ختم کر رہا ہوں میں اس کو دوہا لوں گا بعد میں اسی طریقے سے سمراد سے مراد یہ بھی ہے بسا اوقات بہت سی محنت کی ہوئی ہوئے لیکن انسان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا کہ میری محنت جو ہے وہ اجڑ رہی ہے میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ میری یہ محنتیں اکارت جا رہی چاہے ہمیں کام کرنا ہے ہمارا فرض ہے ہمیں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے قبر کسی رکھنی ہے اگر نتیجہ نکلتے ہیں نکلے کوئی اس کا ہمارے سامنے جو ہے محسوس نتیجہ رکھنا ہی آ رہا نہ بلا نبل ون نقم من خوف و نقص ممبال ول الفس و ثمرات و بشر صابرین بشارت دے دیجیے صبر کرنے والوں الزین صابت مصیبت القال ان اللہ و اینا اللہجن وہ صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں تیری جانب سے جو امتحان آئے جو آزمائش آئے جو ابتلاح ہو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سرے دوستاں سلامت کے تخ اندر آزمائی علیہم سلامات من ربہم ورحمہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں شفقتیں ہیں رحمت ہیں ب الاحم المتدون اور یہی لوگ ہوں گے ہدایت پانے والے یعنی منزل مراد تک جا پہنچنے والے اللہ مرم جل ہم بارک اللہ علی وقرآ العصیم و نفاانی ویات الملآیات مسجد حکیم ایک منٹ تشریف رکھے ایک اعلان ہے وہ سن لیجیے